الحمد لله, الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أدبعين أما بعد فقد قال الله تبارك وعلا كما برد في سورة البقرة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 پچھلے رقو سے مناسب حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احبام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہے اب جو یہ رکو ہے پچیسواں اس میں حج کا اصل فلسفہ اس کی اصل حکمت اس کی اصل روح کا بیان ہے الحج اشورم معلومات حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جو بھی پہلے سے عرب رواج چلا رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقع یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو حج کے جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے بواقع کا تعلق ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی فمن فروف ن الحجا تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے فمن فرو نفین الحجا تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے فلاں رفس ولا فسوک ولا جدان فلح حج تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفا سا تو کوئی شہمت کی بات نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی بی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں بات یہ کہ فسوق اور جدال اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے وہاں وہ جنگ و جیدار اور جھگڑا اور فساد وغیرہ مدد نظر نہیں آتا یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر لیکن جھگڑا اور جو غالم گروج کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی پچھلے دیکھ پانچ چھ مرتبہ حج کی سہادت حاصل ہوئی ہے فلاں ولا ولا اللہ اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا نوافل پڑھ رہے ہو اضافی طواف کر رہے ہو کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے جو بھی کے حج ہے ان پر مستض تکوا اور سفر کے لیے راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زیاد راہ تکوا ہے اب کس کے دو مانے لیے گئے ایک تو یہ کہ بہترین زیاد راہ تکوا ہے یعنی سفر میں آپ نے آزاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا تکوا ہے نہیں پھر کیا ہوگا وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو حج تو حج ہی نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے ساحل نہ بننا پڑے اگر تم ساحل میں استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرضی نہیں خامخواہ کو ایک شد جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا یہ تو قطل غلط حرکت ہے فَإِنَّ خَيْرَ تَقْوَى وَتَقُونِ يَعُلِنَ الْبَابِ اور القیناً میرا ہی تقوا کرو مجھے سے ڈرو اے ہوش مندو ان تب تگلا رب اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فروش بھی تلاش کرو آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے تو یہ تقوا کے منافی نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو فائضہ افس تم تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو اس لیے کہ اثر حج جو ہے وہ عرفہ ہے الحج جو حج کے بقیہ تمام مناسق رہ جائیں صرف ارفا میں شمولیت ہو جائے کہ آب عرفہ میں تو حج ہو گیا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا ارفات کے قیام سے وہ پھر حج نہیں ہوا اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فصق اللہ اندر مشرقی الحرام یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں آٹھ ذیل حج کو اور رات منا میں گزارتے ہیں پھر نو کا دن ہے اصل یوم میں ارفا نو ذل صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہیں دوپہر تک اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچایا جائے, جائے لیکن زہر اور اثر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے اس لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہے تو اصلی اس, اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور اثر ملا کر وہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے اس میں کوئی نماز نہیں یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانگتے رہیے بس یہی ہے دعا قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے لیکن یہ کہ عام نماز نہیں فضا فلم مستلفا کا قیام ہے نو کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جاؤ اور مغرب اور عشا دونوں جمع کرو اس میں مشر حرام یعنی مستلفا میں بس کرو ہو اور یاد کرو اسے ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے وہ ان کن تم قبل ہی امین اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اس کی روح ختم ہو گئی تھی اس کے مناسب میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا وہ آگے آ رہا ہے ثمہ حافظ و منحض و الناس پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو میناہی میں مقیم رہیں گے باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں یہ سارے مناسب ہمارے لیے نہیں ہیں ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے میناہی میں قیام رہے گا یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات کی ای کر لی ہے شمہ حافظ و منحیض افاظ الناس جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں جانی میدان یا سے وہیں سے لوٹ بس تذر اللہ اللہ سے استفار کرتے رہو ان اللہ غفر الرحیم یقین اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے فیضاب کا جو کم اور جب تم اپنے یہ مناسب ادا کر لو پورے کر لو فصقر اللہ کا ذکر تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اعداد کا ذکر کرتے رہو جس شد و مت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں راجبوت لوگ ہوتے ہیں ان کے براثی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعرا ہوتے تھے قبائل کے وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے ان کے بڑے بزرگوں کی اسناف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمایا جس کے ساتھ تم اپنے آباؤ و کا ذکر کرتے رہے ہو شد و مد کے ساتھ بلکہ او اشدہ ذکر بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و بد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو خام سے میں یقینا فر دنیا و با لہو فرآرت بنخلاق لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے, دے دے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے مال کے لیے اولاد کے لیے ترقی کے لیے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کو مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اس نے موفی قلوب ان کے دلوں میں جیسے بنی عیسائی کے دلوں میں بچڑے کا تقدس پلا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہے میرند یقورا آتنا دنیا وبا الحم فی, فی من بنخلاق ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ منہ مئی یقول اور ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں رب دنیا آنیا حسنت و فر آخرت حسنت وکنا پربر نگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آت کے اذاب سے اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے ہدایت ہے دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے رسک میں ہی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اصل شہر کیا ہے ایمان اور استقابت لہم نسیما مما کسبو یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی اول تو یہ نوٹ کر لیجیے یہی وہ دعا ہے جو رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا اطواف کا تو رکن جمانی سے لے کر حضر اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی حسنتا نا آتنا فل دنیا حسنت حسنت وقلا حضاب کلو نصیب مما کسبو ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اچھا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کیوں وہ تو سارا ملنا چاہیے لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو رہ گئی ہو اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا آج لازمن ملے گا ممباہ کا سبو جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے اس میں بے ریائی ہے اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملوز رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا واللہ و اللہ سریور حساب اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی بہت جلدی حساب کر لے گا اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہے کمپیوٹر حساب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو پتا نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی بس کرو غف یوم ماد اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں یہ لفظ یہاں پر پھر آ ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے ارض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا ایامم مادو وہ تین دن کے روزے تھے اس لیے کہ یہاں بھی مادو کا لفظ آیا ہے ایام ماد اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں گیارہویں بارہویں تیروی تیر تاریخ بے حضر کی کہ پھر یوم نہر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے مبیت ہے وہ تین دن ہیں ایامم مادو فمن پمن کاجنا تھی یومین تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فلاں اسمال ہے یعنی تین دن پورے نہیں کرتا دو دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے وہ من تاخرا اور جو پیچھے رہے یعنی تین دن کی مقدار پوری کر لے فلاں اسماعل منت تقا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن شرط ہے تکوا جو دو دن میں چلا گیا تکوا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جر محفوظ ہے جو تین دن رہا تکوا ہے تیسرے دن اس نے کوئی اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں یہ جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا لیکن یہ کہ اصل شہر جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط نازم ہے قبولیت کے لیے وہ تکوا ہے منی تقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ علم إِلَيْهِ ملے اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا تم سب کے سب ہاں کر لے جائے جاؤ گے اسی کی جناب ومن سے منگیو جنو کا کال ہوں فی الحیاتی <الدُّنِيَا> اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس چرب زبان کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فدا ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیکنیتی پر مبنی ہے ان کی زبانیں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر بھولا ہوا ہے لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے وہ من اندانہ سے میوں جن لو کا کال ہوں دنیا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں وہ یو شید اللہ علامی کلب ہی اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے میں خلوص سے کہہ رہا ہوں میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے وہ ہو الد الخسام حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت الگ بہت شدید اور خسام خصم دشمن کے لیے آتا ہے وہ اللہ طلّہ جب وہ پیٹھ موڑ کے جاتا ہے صاف ارد اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے لفص دفیہ اس میں فساد مچائے وَيُهْلِكَ یہ کل ہر سب نسل اور ہلاک کرے کہیں کسی کی کھیتی جلا دی کہیں کسی کا کوئی کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا مار دیا وہ لَا يُحِبُّ فساد اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے وہ اللہ قیلو تقیلا جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈرو تم باتیں ایسی کرتے ہو عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے سوچو تو صحیح اخرت عزت تو اس کو اپنی عزت نفس جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لو میری غلطی ہے اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے عقدت عزت اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے فحس بہ تو اس کے لیے تو کافی ہے جہنم ہی اور اب اصل بحاد اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانا ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص تھا اخنص ابن شریق اس کا یہ کردار ہے لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہ تعویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے لیکن یہ, یہ نہیں وہی ہے کردار ہے یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے وامین اللہ سے قرآن کا یہاں مسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے فوری تقابل تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا تنگ من دھن ان نہ صلاطی و نسخی و ماہیا و مماتی اللّہ رب العالم ومین الناسم یشوین اللہ و اللہ رعفات اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو نیت کر لی ہو کبھی ایسے شخص بھی کوئی کوتا ہو سکتی ہے حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے کبھی دس میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا اللہ پر ماں فرمائے گا بڑی شبقت کے ساتھ ماح فرمائے گا طے کر لے انسان ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے امنا صلاحی و نسخی و مہجایا اللہ رب العالمی پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا کوئی آجہ چل سکے گا مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں فرق و تفاوت رہے گا لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے یا ملخلوف سلم کا اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو کتاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں افتو من بازری کتاب فرونس کیا تم ہماری کتاب ہمارے دین ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو فما جزا کا دنیا وہ یوم القیامت صاحب تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خاری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین ادا پہ جھونکے اس کو اب مثبت پہرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا یو ہے نظیر عام خلوف کا افواہ ریزرویشنز کے ساتھ نہیں ایکسپشن کے ساتھ نہیں اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی ادخلوف سلم کا افواہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہ پیکج ڈیل ہے اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی غلط تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ خطواتی شیطان اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس کے نشانات راہ جو ہیں اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو ان لَكُمْ رقم اور وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے فن زلل تم بَعْدِ باجات کے بول پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی جو تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں فائم اللہ عزیز الحکیم تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی حکیم بھی ہے اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی اگر اللہ کی طرف سے کسی گنا پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی پھر جناؤ سلا کا کیا سوال پھر جنت اور دو, دو کا کیا